وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميل عليه من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتسبحوا على ما فعلتم نادمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فاو عہد القادی بن دی سب کل معزز شامعل کرام دینی ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں گشتہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے افواہ کی تباہ کاریاں اور اس کے نقصانات پر گفتگو کی تھی اور یہ بات میں نے بتائی تھی یہ ایک بڑی معاشرتی بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سارے خاندان تباہ ہو کر کے رہ جاتے ہیں بہت ساری تنظیمیں شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہیں اور بہت ساری حکومتیں افواہوں کی وجہ سے زمی بوس ہو جاتی ہیں اتنی خطرناک کی چیز ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں یہ بہت ہی سنگین جرم ہے تاریخ کے حوالے سے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے جن میں عثمان غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بلوائیوں نے اور سبائیوں نے اور فرقہ پرستوں نے اور ظالموں نے جو الزام تراشی کی تھی اور ان بلوائیوں کے افواہوں کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا جام پینا پڑا آج ایک ایسا فرقہ ہے جو اس فرقے کا دین اور عقیدہ اور منہا جو ہی ہے جسے ہم خوارج کہتے ہیں خوارج وہ فرقہ ہے جس کی بنیاد ہی اسی بات پر ہے حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا مسلمانوں کو کافر کہنا انہیں جہنمی قرار دینا ان کی یہ بنیاد ہے ان کا عقیدہ اور ان کا عمار اور ان کا دین ہے ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے الزام تلاشی کی زنا کا الزام لگایا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ایک ایسا فرقہ ہے جسے ہم روافذ کہتے ہیں انہوں نے بھی اس افواہ کو اپنا دین بنا رکھا ہے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے اور ان کا دین یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دانیاں تھیں اور میں نے اس سے پہلے بھی گشتہ جمعہ میں اور اس سے پہلے بھی مناسبتوں سے ان کے, ان کے اس بدعقیدگی کو اور ان کے اس برائی ان کے اس منحص کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں بڑے افسوس کی بات یہ ہے اور یہ دونوں ایسے فرقے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آنے والے ہیں سب سے پہلا فرقہ جو وجود میں آیا وہ خوارج کا فرقہ ہے اس کے بعد روافظ کا فرقہ ہے جس کی بنیاد یہ کہ ہدی عبداللہ بن سبا نے ڈالی تھی اس لیے خوارج میں اور رافضیوں کے اندر بہت زیادہ مماثرت پائی جاتی ہے اور رافضی بھی خارجی ہوا کرتے ہیں ان کے یہاں بھی حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا ان کا دین اور ان کا ایمان ہے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں میں دونوں کے یہاں مماثت پائی جاتی ہے خوارج بھی صاحب کرام کو گالیاں دیتے ہیں وہ صحاب کرام جو عثمان عزیل علی عظی اللہ عنہ کے بعد سے اور جنگ کے اندر جنہوں نے شرکت کی ان تمام صحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں ایسے ہی روافظ بھی صاحب کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور اس طریقے سے خوارج بھی بہت سارے صحاب کرام کو دین سے خارج قرار دیتے ہیں ایسے ہی بھی صحاب کرام کو دل سے خارج قرار دیتے ہیں ان پر لانت بھیجتے ہیں ایسے ہی خوارش مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور روافذ بھی دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں تو دونوں کے اندر بہت ساری مماثلتیں اور دونوں کے اندر بہت سارا یعنی دونوں کا عقیدے کے انتدابق پایا جاتا ہے اور یہ دونوں اور ایسے فرقے ہیں جو اس دنیا کے اندر ان اسلام کے اندر سب سے پہلے وجود میں آنے والے فرقے ہیں جن کی تباہ کاریوں سے آج پوری امت مسلمہ چیخ رہی ہے اور برباد ہو رہی ہے لیکن آج بھی لوگ اپنے اسی بدعقیدگی پر اور اپنے اسی برے عقیدے اور برے منہج اور دین کے اوپر قائم ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں میرے بھائیوں الزام تراشی یہ ہر زمانے میں جو کفار و مشرقین ہیں منافقین ہیں یہ ان کا ہمیشہ سے وطیرہ ان کی ہمیشہ سے حالت رہی ہے اور اس طریقے سے جو بے گناہ لوگ ہیں جو پاک باز لوگ ہیں ان پر الزام لگانا یہ ہمیشہ سے ان کا دین رہا ہے ہست عائشہ پر الزام تراشی کی گئی ہستے یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں نبی کے بیٹے ہیں اور شری کرشن کے, کے دادا پردادا سب کے سب نبی تھے خاندان نبوت کے اندر پلنے والے چشم و شراب کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا اور اس سے اور آگے آپ جائیے اللہ کی ذات پر لوگوں نے دام کی اللہ کی ذات پر لوگوں نے تو لگائی یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے خطبے کے اندر پیش کی تھی حضرت مریم علیہ السلام بھی لوگوں کی دام تلاشی سے پاک نہ رہ سکی نہ بچ سکی انہیں بھی لوگوں نے دام کی اور آج یہودیوں کا جس طریقے سے روافذ کا یہ عقیدہ اور دین ہے کیسے عائشہ رضی اللہ عنہ زانیہ ہیں ایسے ہی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے مریم زانیہ تھی اور ان سے جو بچہ پیدا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ انہیں بھی وہ لوگ بولتے نا ناجائز اولاد کہتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کا دین ہے یہودیوں کا کہتے علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہتے نازب باللہ جب کہتے مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا اور اس طریقے سے ان کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور اللہ الرمۃ وسقارت الملا الملائکہ جب فرشتوں نے کہا یا مریم <سلام> و ان اللہ صفا کی وطحر کی وصطفی العالمین کہ مریم اللہ نے پسند کر لیا ہے تجھے چن لیا ہے وہ کی اور تجھے پاک بنا دیا ہے اس کو استفاء کی عالیہ نشاء اللہ اور دنیا کی عورتوں پر تجھے اللہ رب العالمین نے جو ہے منتخب کر لیا ہے اور تجھے بلندی عطا فرمائی یہ صدیقہ اور پاک طاہرہ خاتون حضرت مریم علیہ السلام بھی لوگوں کے چیرہ دستیوں سے اور ان کی الزام تراشی سے محفوظ نہ رہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اہل ایمان کی اللہ رب العالمین نے دو مثالیں دی ہیں ان میں ایک تو ہستے مریم علیہ السلام ہیں اور دوسری فرعون کی بیوی ہیں اللہ ابرامیم ہستے مریم علیہ السلام کے بانے فرماتا ہے وہ مریم عمران الطیح حسنت فرجہ فنفخنا فی مروحنا و شد قد کلمات رب بہا و خود بھی وہ کانت مقانطین کے مریم جو عمران کی بہن بیٹی تھی جن جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہم نے ان کے اندر اپنی روح فو کی اور انہوں نے اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کی اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی وہ کاجم الخانتی اور یہ کیا تھی یہ پاک اللہ خنوط کرنے والوں میں سے تھی اللہ کتاب رجوع کرنے والی اور اللہ حربامین کی عبادت کرنے والی میں سے تھی تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام جو کہ پاک باز خاتون تھی طاہرہ تھی صدیقہ تھی لوگوں نے بھی ان پر اضدام تراشی کی تو اس طریقے سے الزام تراشیاں کرنا ہر زمانے میں فجار منافقین اور کفار و منا مشرقین اور اس طریقے سے بے دین لوگوں کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بھی لوگوں نے اس طریقے سے افواہیں اڑائی جس سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا نبوت کے پانچویں سال کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے مسلمانوں پر ظالموں نے اور مشرکوں نے مکہ کے ظلم رہنا شروع کر دیا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ تم ہرشاہ کی طرف نکل جاؤ کیونکہ ہرشا کا بادشاہ ایک عادل بادشاہ ہے نصرانی بادشاہ ہے اس کی رعایا میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے اور آپ لوگ وہاں چلے جاؤ بہت سارے صحابہ کرام اپنی اور بیویوں کے ساتھ وہاں چلے گئے اور اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا مکے کی سرزمین پر واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ العالمین نے سور نجم نازر فرمائی تو سورہ نجم کی آخری آیت کے اندر سجدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت کی مکے کے اندر خانے کعبہ کے اندر تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کی تلاوت کے جو تاثیر رکھی تھی جو بھی آپ کا قرآن سنتا تھا اس کے اوپر اس کا اثر ہوا کرتا تھا آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی اور جب آخری آرٹ پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور مکہ کے تمام مشرقین نے سجدہ کر لیا یہ افواہ اڑا دی گئی کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور جب یہ خبر حبشہ پہنچتی ہے تو حبشہ میں جو لوگ جو مظلومین تھے جو مکہ کے مسلمان جنہوں جا کر کے اپنی جو پناہ لے رکھا تھا انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں رہنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہماری سرزمین والے مکہ والے مسلمان گئے ہیں تو ہم مکہ چلتے ہیں سارے لوگ مکہ واپس آتے ہیں اور مکہ جب واپس جب قریب ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ افواہ تھی یہ جھوٹی خبر تھی اور اس طریقے سے یہ مشرکوں نے اور کفاروں نے یہ جھوٹی خبر اڑائی تھی اور اس کے نتیجہ کیا نکلا اس کا بھیانک نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان اپنی جان بچا کر کے چلے گئے تھے ان مسلمانوں کو انہوں نے پکڑا ان پر ظلم کیا اور جاتی کی اور زیادہ ان پر دستیا کی کچھ مسلمان تو جان چڑا کر کے بھاگ نکلے لیکن کچھ مسلمانوں کے انہوں نے پکڑا اور اس کے بعد ان پر اور زیادہ اقدام تلاشی ان پر اور زیادہ انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے یہ افواہ کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جن کی عزت محفوظ ہو گئی تھی ان کا خون اور ان کے جان ان کی مال محفوظ ہو گیا تھا وہ افواہ کے نتیجے میں وہ ان مظالم کا شکار ہوئے ایسے اللہ کے علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ ہے یہ غزے عہود کا واقعہ ہے سنتی نجلی کے اندر سوال کے مہینے میں جو غزے عہد ہوتی ہے اس گز عہد کے اندر جس میں شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی اور کامیابی ملی اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو حزیمت اٹھانی پڑی اور اسی حزیمت کے دوران یا اسی جنگ کے دوران یہ افواہ اڑا دی گئی کہ ناؤز بلّہ کلو بار نوزب اللہ کے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے آپ کو شہید کر دیا گیا ہے یہ افواہ پھیلنی ہی تھی یہ خبر عام ہونی ہی تھی کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے مسلمانوں کے عزمردہ ہو گئے بڑے بڑے صحابہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں جنگ کرنے سے کیا فائدہ ہے اب ہمیں جنگ کرنے سے کیا فائدہ آپ کے فات ہو چکی ہے آپ قتل کر دیے گئے ہیں بہت سارے صحابے کرام بڑے بڑے صحابہ میدان چھوڑ کر کے مدینہ کا رخ کرنے لگے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری زندگی سے کیا فائدہ ہے ہم جان دے دیتے ہیں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں اللہ رسول کو شہید کر دیا گیا اتنی بڑی افواہ تھی اتنی بڑی بری خبر تھی کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے مسلمانوں کے ارادے ٹوٹ گئے اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اس کا بدلا اس کا نتیجہ بھیانک یہ نکلا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ نے مسلمان ہار گئے اور وہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ افواہوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ افواہیں جنگوں کا پاسہ پڑھ دیا کرتی ہیں اور اس حریکے سے اور, اور اس حریکے سے نتائج بڑے اس کے بھیانک اور خطرناک ہوتے ہیں تو یہ افواہ ہمیشہ سے لوگوں نے اس حریکے سے اڑائی ہے اور اس حریکے سے یہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہ ایک دستور رہا ہے شری کسی پر دام تلاشی کرنا تہمد باندھنا جھوٹی بات کہنا یہ سنگین جرم ہے اللہ رب ہمیشہ سچ بات کہنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی سمتنا امرۃ اللہ وہ کنا شادقین اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے جڑو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو جھوٹ بولتا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر جھوٹ بولنا سخت جرم ہے ایک مسلمان درا کر سکتا ہے ایک مسلمان چوری کر سکتا ہے لیکن ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ بولنا شریعت اسلامیہ کے اندر ایک عظیم جرم ہے ایک سنگین جرم ہے بڑی سپنی کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے جھوٹ بولنے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اسے لوگوں کو منع کیا گیا ہے اور اس طریقے سے او اللہ رب العالمین نے بار بار اسی بات کا حکم دیا ہے کہ سچ بولو اور سچ لوگوں کے ساتھ رہو اور اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے حدیث ہے یا ان صدقہ یا حدی المر سچائی انسان کو نیکی کتاب لے جاتی ہے وہ البر یہ حدی الجن اور نیک انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے وہ ان نج الحت تیبا صدیقہ اور ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق و و لکھ دیا جاتا ہے وہ ان القضب الفجور اور جھوٹی بات جھوٹ بولنا انسان کو فسق و فجور کی طرف گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ اور یہ جو فجور ہے فسق و فجور ذاتی اور گناہ اور جھوٹی باتیں یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہیں وہ ان اللہ اللہ اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حت تعیقہ شدیقہ کزاب یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصاب جاتا ہے لہذا یہ سچائی نجات ہے جو سچ بولتا اسے نجات ہے اور جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کا انجام جہنم ہوتا ہے اس لیے جھوٹ سے انسان کو ہمیشہ منع کیا گیا ہے جھوٹ کا تعلق انسان کے سے ہوتا ہے لیکن افواہ تو ایسی چیز جو پورے معاشرے کو لپیٹ لیتی ہے پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتی ہے اس لیے الزام تراشی کرنا جھوٹ بولنے سے اجازت سنگین جرم ہے جب ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا اور جھوٹ بولنے کی جات رہی اسلام کے اندر تو اسلام کے اندر ایک افواہ اڑانے کی الزام تلاشی کرنے کی تومت لگانے کی اجازت اسلام کے اندر کیسے ہو سکتی ہے یہ تو اس سے بڑا جرم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کسے کہا جاتا ہے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اخا کا خاک ابھی میں کرا تمہیں تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ان چیزوں کو بیان کرنا جو چیزیں اسے ناپسند گزرتی ہوں وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس کی پیٹ پیچھے اس کی برائیوں کو بیان کرنا جسے کوئی انسان پسند نہیں کرتا ہے تو آپ نے بھائی کی غیبت ہے تو سابق رام نے فرمایا کہ اگر یہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر کیا ہے تو آپ نے کہا کہ اگر برائی پائی جائے اس کے اندر تو یہ غیبت ہے اور اگر یہ برائی اور خامی اس کے اندر نہ ہوتی تو یہ الزام ہے یہ تہمت ہے اور الزام اور تہمت یہ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے کیونکہ غیبت کے اندر وہ برائی تو اس مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے لیکن الزام تراشی کے اندر وہ آدمی اس سے بری ہوتا ہے اس سے پاک ہوتا ہے اس پر جھوٹی بات ہوتی ہے اس پر تہمت ہوتی ہے اس لیے کسی پر الزام لگانا اور تہمت لگانا جھوٹ بولنے سے بھی کہیں زیادہ سنگین جرم ہے اور شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے غیبت سے زیادہ برا جرم چگل خوری کرنا ہے اور چگل خوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو مسلمان بھائیوں یا دو لوگوں کے درمیان افساد کرنا فساد پھیلانا دونوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنا جب یہ غیبت سے زیادہ بری ہے تو جو قوموں کے درمیان ملکوں کے درمیان خاندانوں کے درمیان حکومتوں کے درمیان جن کے نتیجے میں پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے ایسا ایسی افواہ اڑانا ایسی دام کرنا اس سے بڑا اور سنگین جرم ہے لہٰذا شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی کی گئی ہے اور یہ زبان اللہ رب اللہ جو آپ کو دی ہے یہ زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے قیامت کے دن اوسط کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ دو دھاری تلوار ہے اگر آپ اس کی حفاظت کریں گے تو آپ کے لیے یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے لیکن اسی زبان کو اگر آپ نے غلط استعمال کیا یہ زبان آپ کے خلاف گواہ بن کر کے گی اور اس طریقے سے یہ زبان آپ کے لیے عبال جان بنے گی اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن زیادہ تر لوگ اپنی زبان کے غلط استعمال کرنے کے جہان کے اندر جائیں گے چاہے وہ بولنا ہو چاہے الزام تلاشی کرنا ہو چاہے قیمت کرنا ہو چغلخوری کرنا ہو جھوٹی گواہی دینا ہو یہ تمام چیزیں اس زبانوں کے غلط استعمالات ہیں اس لیے زبان کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ہمارے بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی گارنٹی لے لے اور جو دونوں پیروں کے درمیان شرمگاہ کی گارنٹی لے لے ازم و لن میں ایسے شخص کے لیے کی جماعت لیتا ہوں ایسے شخص کے لیے میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں جب اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظ کر لے اس کے لیے میں جنت کی زمان لیتا ہوں کہ زبان میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے اور حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ای المسلمین افضل کون سا مسلمان سب سے افضل ہے اپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه و يده وہ مسلمان سب سے افضل ہے وہ مسلمان سب سے بہتر ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں لہذا زبان اللہ نے اپ کو دی ہے اپ زبان کو خیر کے لیے کریں. اللہ کے سے جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے وہ خیر بات کہے بھلائی والی بات کہے ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے زبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو جیسے چاہے اس کو استعمال کرے ہر چیز رہی زبان کے حفاظت آپ کے لیے ضروری ہے یہ زبان اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے اور اس طریقے سے جیسے امانت جو آپ کے پاس رکھتا ہے اور اس کو ہو بھو اس کے حوالے کی جاتا ہے ایسے زمان اللہ کی امانت ہے ہمیں اس اللہ کے حوالے کرنا ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے اس لیے میرے بھائیوں زبان پر کنٹرول کیجیے زبانوں پر لگام لگائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کے اندر نجات ہے آپ نے زبان لوگوں کے سامنے نکال کر بتائی کہ زبان کی حفاظت کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تم جنت کے مستحق بنو گے لہذا زبان ہی کے ذریعے سے انسان افواہ فیلاتا ہے. یا اس طریقے سے اپنے قلم کے ذریعے سے افواہوں کو لوگوں کے ذریعے ہے بری چیزیں لکھتا ہے الزام تلاشیا کرتا ہے یہ تمام چیزیں میرے بھائیو ہو قیامت کے دن انسان سوار کیا جائے گا اللہ رب الام نے فرمایا تم جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کہو تو اس لیے کہ تمہاری آنکھ تمہارے کان تمہارے دل سب سے قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے سب سے سوال کیا جائے گا لہذا یہ جو اللہ ہمیں دی ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری اللہ فرماتا ہے وحیرک اللہ فاکین اصیم می واٮٔ جہنم ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے ہر گنہگار کے لیے تباہی اور بربادی ہے میور ہی جہنم اس کے پیچھے جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے ہلون حکم علام تنزل و کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں تنزل والا کہ نتیم ہر جھوٹ بولنے والے اور ہر الزام لگانے والے اور گنہ گاروں کے اوپر شیطان کا نزول ہوتا ہے اور شیطان جو ہے ان کے اوپر باتوں کو نازل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ بولنا یہ کیا ہے اور الزام لگانا یہ اور تو لگانا اس کا ٹھکانا اور اس کا انجام جہنم ہے کیونکہ امی جہنم جہنم ان کے پیچھے سے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے اس طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا وہ ان حقا نہ میں اسے شخص کے لیے جنت کے نیچے جنت کے نیچے میں اس کے لیے محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جنگ و جدال کو چھوڑ دیتا ہے مجادرے کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو حق پر ہے لیکن پھر بھی وہ جدال کو چھوڑ دیتا ہے وہ بہت وہ سرجن لیمن تریل کے با وہ ان اور میں جنت کے وسط میں جنت کے درمیان میں محل کی گارنٹی لیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مزاح کے اندر ہی کیوں نہ ہو شریعت اسلامیہ کے اندر مزاح اور مزاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے مزاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے تو جب مزاق کے اندر اور مزاح میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے تو افواہ کے لیے کسی کی الزام کسی کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے اور کسی کی ساکھ کو برباد کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جب مذاق کے طور پر انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت آئز ہے آپ سے کوئی بات کرے گا تو آپ کہہ گا کہ میں کر رہا تھا میرے بھائیوں مداخ کے اندر بھی جھوٹ بولنا شریعت کے اندر حرام ہے آپ زبان کو ہمیشہ کیجیے جھوٹ بولنا جھوٹ ہوتا, ہوتا ہے اور ایک مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا جھوٹ بولنے والے کے لیے سنگین کے, کے اندر بیان کی گئی ہے وہ بے بے تن فیا ارجن حسنا خل اور میں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اونچے مقام پر میں محل کی گارنٹی لیتا ہوں ایسے شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں ایسے شخص کے لیے جنت کے سب سے اونچے مقام پر اس کے لیے میں محل کی آرٹی لیتا ہوں یہ ابو کی سے تو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ مذاق میں بھی جب جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے حرام ہے جھوٹ جھوٹ تو میرے بھائی بڑا سنگین جرم ہے اور میں نے بتایا کہ جھوٹ سنگین جرم ہونے کے باوجود شریعت اسلامیہ کے اندر پانچ ایسے مقامات ہیں جس میں جھوٹ بولنے کو مجبوری میں اور انتہائی یعنی مجبوری کی صورت میں جائز قرار دیا گیا ہے لیکن الزام تراشی تہمد تراشی اور بہتان تراشی کسی بھی صورت میں انسان کتنا بھی مجبور ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا ہے جھوٹ اتنا بڑا سنگین جرم ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مجبوری کی صورتوں میں شریعت اسلامیہ کے اندر جھوٹ کو ایک محدود پیمانے میں بڑے ہی محدود پیمانے میں اور بڑی ہی مجبوری کی صورت میں جائز قرار دیا گیا ہے انہیں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مظلوم کی جان کو بچانے کے لیے نمبر دو آپ کے پاس کسی کے مات رکھی ہوئی ہے اور ظالم اور ڈاکو لٹے اس سماج کو لوٹنا چاہتے ہیں آپ جھوٹ بڑھ کر کی حفاظت کر سکتے ہیں نمبر 3 دو مسلمان بھائیوں کے درمیان نفرت ہے میں قدورت ہے اس نفرت اور قدورت کی برف کو بگڑانے کے لیے انسان اگر کچھ جھوٹ کا سارا لیتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان دوستی قائم ہو جائے دونوں کے درمیان محبت استوار ہو جائے اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ بھی شریعت اسلامیہ کے اندر ایک محدود پیمانے پر جائز ہے نمبر چار شریعت اسلامیہ کے اندر حالت جنگ میں جب مسلمان اور کفار کی جنگ ہو رہی ہو اس حالت میں اگر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے ہوں تو جھوٹ بول کر کے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اور ان کے عزم کو جمع کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہا لے سکتا ہے تاکہ مسلمان پستی کا شکار نہ ہو مایوسی اور ذلت کا شکار نہ ہو بلکہ ان کے درمیان جذبہ پیدا ہو اور اس طریقے سے جنگ جیتنے کے آثار نمایاں ہوں اس لیے انسان وہاں پر سہا لے سکتا ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نفرت ہے عداوت ہے اختلافات ہے دونوں کے درمیان دشمنیاں ہیں تو ان دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے بیوی اپنے اور شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے محدود پیمانے پر جھوٹ بول سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے. کیونکہ اسلام کے اندر اللہ اور جو ہے یہ شیتان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ شیتان جس بات سے نہ خوش ہوتا ہے بی جدائیگی سے اور علاحدگی سے خوش ہوتا ہے اس لیے شریعت اسلامیہ کے اندر ایک محدود پیمانے پر ہر کس نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ اپنی بیوی جھوٹ بولتا رہے یا عورت اپنے شوہر سے ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے اور حالات کو چھپاتی رہی مطلب نہیں اس کا ایک محدود پیمانے پر کہ اگر یہ وہاں پر جھوٹ نہ بولا گیا دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے گی جدائی ہو جائے گی تلخیاں کے تلقیوں کو رشتے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے ایسے محدود پیمانے پر شریعت اسلامیہ نے جھوٹ بولنے کی جات دی ہے تو لیکن جھوٹ جب کتنا بڑا جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر لیکن محدود پیمانے پر مجبوری کی صورت میں جائز کر دیا گیا ہے لیکن الزام تراشی تہمت تراشی کسی بھی صورت میں شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت سنگین جرم ہے افواہ اڑانا اور اس طریقے سے کسی کے اوپر الزام لگانا یہ منافقوں کی پہچان ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ سناتے ہیں ارب من کنفی کانا منافق چار ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان ہے ایک مسلمان میرے بھائی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اس لیے انسان یہ تہمت لگانا تلاشی کرنا یہ کیا ہے یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ سے سنگین جرم ہے اس لیے انسان اسے توبہ کرے اور اگر کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی ایسی خبر پہنچے کسی کے تعلق سے کوئی تہمت کوئی الزام تراشی ہو ایسے انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے ایک انسان کو کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں اس کا موقف کیا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے پرانے میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر باقاعدہ اس کو بیان کر دیا ہے نمبر ایک سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے تعلق اگر ہمارے پاس کسی بھی انسان کے تعلق سے کسی بھی مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی افواہ پہنچتی ہے کوئی الزام تلاشی کی جاتی ہے فوراً انسان کو اس کے تعلق سے تحقیق کرنا چاہیے بنگی ساحد کریما کی دعوت کی ہے اس شاید کریما میں اللہ اب نے فرمایا ہے اے ایمان والو جب تمہیں کسی کی, فاسی کی طرف سے خبر پہنچے تحقیق کر لیا کرو تصوت کر لیا کرو اسلام تحقیق کا نام ہے تحقیق کیجیے پوچھیے لوگوں سے اس کے بارے میں کہاں تک یہ سچائی ہے کہاں تک سچائی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے جو سن لیں اور اس کی بات کی تصدیق کرتے جائیں کہ ہاں اس کی بات سچی ہے ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آتا ہے کسی کے تعلق سے باتیں بیان کرتا ہے ہم فور اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں اور سچائی کے ساتھ مان لیتے ہیں اور اس طریقے اس کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں وہی پکڑ آپ یہ بات کہیں کہ آپ جس کے تعلق سے خاص طور سے جو کسی کا ذمہ دار ہے اللہ نے اس کو ذمہ داری دا کی ہے یہ چیز عام طور سے ہوتی ہے اس ذمہ دار کے پاس لوگ آئیں گے کہیں گے کہ فنا آدمی ایسا فنا کے بارے میں کہتا ہے آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے یا فنا کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے آپ یہ کریں فورن کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے میں اس آدمی کو بلاتا ہوں آپ دونوں مل کر کے بات کر میرے سامنے بات کر لیجئے فورن وہ کہے گا نہیں نہیں مت بلائیے اس کو کیوں آپ کو ہے اگر بات سچی ہے وہ تو کوئی اس بات سے گھبراتا ہے کوئی اس بات سے جڑتا ہے اگر یہ بات سچی ہے تو جو گھبراتا آخر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ اقدام تلاشی ہے اس لیے انسان کو پہلے ترقی کرنا چاہیے عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے عورت اپنے شوہر کے کانوں کو بھرتی ہے بھائیوں کے خلاف بہنوں کے خلاف ماں باپ کے خلاف اگر آپ اسے کہیں اگر تمہاری بات سچی ہے تو میں اپنی بہن کو بلاتا ہوں میں بھائی کو بلاتا ہوں میں اپنے والدین کو بلاتا ہوں ان کے سامنے بات کرو لیکن فوراً کو بنا کر دے گی ایک نہیں یہ سمجھ کیجئے گا کیوں اس لیے کہ الزام ہوتی ہے وہ صرف کے کانوں کو بھرنا چاہتی ہے آپ کو متنفیر کرنا چاہتی ہے آپ کے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے اس لیے ایسا کرتی ہے اس لیے میرے بھائیوں تحقیق کرنا ضروری ہے اللہ رب العالمین نے میں ایک پیمانہ دیا ہے ایک کسوٹی اور ایک معیار دیا ہے فتح تحقیق کر لیا کرو تحقیق کرنے سے انسان نتیجے تک پہنچ سکتا ہے حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اگر انسان تحقیق نہیں کرے گا تو افواہیں اڑتی رہیں گی لوگوں کی جتیں بدنام ہوتی رہیں گی حکومتیں گرتی رہیں گی خاندان تباہ ہوتا رہے گا معاشرہ شکست و ریخ کا شکار ہوتا رہے گا اس لیے تحقیق کا حکم دیا گیا ہے فتش بہو ما تم آدمی تو انگیر تحقیق نہیں کرو گے تو تم ہو سکتا ہے میں نادانی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھو جب جس کے بارے میں تمہیں بعد میں پشتاوا ہو بعد میں تمہیں ندامت ہو اس لیے دامت سے بچنے کے لیے افسوس سے بچنے کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے ہم تحقیق کر لیا کریں چاہے ہمارے گھر کا معاملہ ہو میں بیوی بی کا معاملہ ہو اور اس طریقے سے ہاکی ناکوم کا معاملہ ہو ذمہ دار اور اس طریقے اس, اس کے ماتحت کام کرنے والوں کا معاملہ ہو ہر سنی ہوئی بات سچی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے جو بات سن لی ہوئی بات سچی ہو اللہ کے صلی اللہ فرماتے ہیں کفاب اجمر ایک حد صفی کل سمے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو کے سامنے عام کرتا فرے. اس لیے تحقیق کرنا ایک ذمہ دار کی جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اور ایک منصب دیا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے افواہوں میں پڑنے کے بجائے تحقیق سے کام لے تاکہ سفید جھوٹ کا جھوٹ اور حق کا حق واضح ہو جائے اور لوگوں کے سامنے کسی پر کوئی ظلم نہ ہو جائے کسی پر زیادتی نہ ہو جائے اس لیے انصاف کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو تحقیق سے کام لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ البرام نے فرمایا ہے کہ انسان دلیل مانگے اگر کوئی بات کہتا ہے آپ اسے دلیل مانگو جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر نظام لگایا گیا یہ ساری آیتیں جو افواہوں کے تعلق سے ہیں وہی تمام آیتیں جو اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کے بری ہونے کے تعلق اتاری ہیں وہی تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے ہمیں ایک منہج دیا ہے ہمیں ایک قانون دیا ہے کہ کس طریقے سے افواہوں کی صورت میں مسلمان کا موقف ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کا کیا عمل ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دلیل مانگنا چاہیے اللہ رب اللہ جاؤ علیہ بھی سودا یہ لوگ چار گواہ لے کر کیوں نہیں آئے لے کر آئے جس کے ساتھ انہوں نے الگزام تراشی کی زنا کا الزام لگایا حقیق سچائی تو یہ ہے کہ دلیل لے کر کے آنا چاہیے گواہ لے کر کیا آنا چاہیے ایسی زبان سے کہہ دینا تو بہت آسان سی بات ہے لیکن گواہ لے کر کیا ہو جب تم نے الگزام تلاشی کی ان پر الگزام لگایا زنا کا تو گواہ لے کر کیا آنا چاہیے تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے دوسری رہنمائی ہمارے دین اسلام کے اندر یہ کی گئی ہے کہ اگر آپ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایسی خبر پہنچے کسی کے تعلق سے تو آپ اس دلیل مانگے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کون لوگ کہنے والے ہیں جس کے بارے میں آپ نے سنا جسے سنا ہے بہت جھوٹا انسان ہو اس کا کام ہی یہی ہو لوگوں کے اندر افواہ پھیلانا لوگوں کے درمیان دشمنیاں اور دعوت پیدا کرنا اس لیے انسان کو دلیل مانگنا چاہیے نمبر تین ایک مسلمان کے بارے میں انسان کو اس نے نظر رکھنا چاہیے اچھی امید رکھنی چاہیے یہ بھی شریعت نے بات کا حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس نے نر کے ساتھ اچھی رکھے اگر آپ مسلمان بھائی کے ساتھ اچھی امید رکھیں گے, تو لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھی امید رکھیں کریں گے اللہ حرمات ہے لولا عش میں تمہ جنرل مومین اب المنا بیان فسم خیرہ جب تم لوگوں نے بات سن رہی کہتے عائشہ پر الزام لگایا گئے نوزداللہ تو جو مومن مرد ہیں اور مومنہ عورتیں ہیں انہوں نے حسن دن کیوں نہیں کیا اور وقا الحدک مبین یہ کیوں نہیں کہا کہ جھوٹی بات ہے یہ تو گڑا ہوا ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے حسن دن رکھنا چاہیے اس کے بارے میں امید رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر الزام تراشی ہے کیونکہ ہر مسلمان بھائی کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ سچا ہوگا وہ نیک ہوگا دیندار ہوگا اس لیے ہر مسلمان بھائی کے بارے میں جب آپ کو کوئی ایسی خبر پہنچے تو انسان کو جو ہے اس کے بارے میں خسن نظر رکھنا چاہیے نمبر چار اگر آپ تک پہنچ جائے کوئی بات تو آپ اس افواہ کو لوگوں میں نہ پھیلائے اس افواہ کو اس تہمت کو لوگوں کے اندر مت پھیلائیں بلکہ اسے نصیحت بھی کریں اور اسے اپنی ذات تک محدود رکھ دیں اللہ فرماتا ہے کی وَلَوْلَا قلتم کہ ولا اس میں تم ارتم ما یقونا انت کل بحادہ سبحان کہ جب تم لوگوں نے سن سنی تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی بات پر نہیں پلنا چاہیے ہمیں ایسی بات پر نہیں کہنی چاہیے سبحانک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر دا عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر لگایا گیا ہے اس لیے چوتھا میرے بھائیو یہ ہے کہ انسان افواہ کو مت پھیلائے بلکہ سن کر کے ہمیں دوسرے کان سے اس کو نکال دینا چاہیے آج ہمارا معاملہ اس کے بعد ہے ہمیں جن چیزوں کو سن کر کے اپنے دل کے خانے میں دینی چاہیے آج ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں دین کی باتیں سنتے ہیں سنت کی باتیں سنتے ہیں اسلام کی باتیں سنتے ہیں ایک کان سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیتے اس, اس, اس, ان باتوں کو, کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ان باتوں پر عمل نہیں کرتے لیکن وہ باتیں جن باتوں کو میں سن کر کے نکال دینا چاہیے دوسرے کان سے اس کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسی بات پر ہم یقین رکھتے ہیں سب سے زیادہ اسی پر عمل کرتے ہیں جبکہ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منحد حدیث فاباً جو مجھ سے کوئی اسی بات بیان کرے جو جھوٹی بات ہو جھوٹی حدیث ہو تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے لہذا جھوٹی بات بیان کرنا اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر افواہوں کو عام کرنا کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ صاحب کی ایک دوسرے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سبھی کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے اندر عام کرتا پھرے اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی افواہ پہنچے تو ہمیں اس پر دھیان نہ دیں لوگوں میں اسے عام نہ کرے کیونکہ وہ خیر نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر عام کرنے کا حکم دیا ہے معروف کا حکم دیا پھیلانے کا منکر کو روکنے کا حکم دیا ہے ایک منکر ہے ایک شر ہے ایک برائی ہے اس لیے اگر آپ تک کوئی بات پہنچے آپ اس کو نصیحت کرے آپ اس کو منع کریں اور یہ بھی کہ یہ بات کسی اور کے بارے میں کسی اور سے نہ کہنا آج تو آپ دوسروں کے تعلق سے بات ہے اس لیے بڑے مزے لے کر کے آپ سنتے ہیں اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کل آپ کے بارے میں اسی ایسی بات کہی جائے گی تو آپ کا موقف کیا ہوگا اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات آج کسی اور کے بارے میں ہے میرے بارے بھی بات ہو سکتی ہے جب میرے بارے میں بات ہوگی تو ہمارا رویہ کیا ہوگا ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ظاہر بات ہے انسان سمجھتا ہے اور انسان کی رہتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جھوٹی خبریں لوگوں کے انتظام نہ کی جائیں اس کے بارے میں افواہ نہ پھیلائی جائے اس کی عزتوں کو نیلام نہ کیا جائے ہر انسان خواہش ہوتی ہے لہٰذا آپ دوسرے انسان کے بارے میں بھی سوچیں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی آپ یہی سوچیں کہ جیسے آپ بارے بھی نہیں چاہتے ایسے دوسروں کے بارے میں بھی آپ کا ہی گمان ہونا چاہیے کہ اس کی بھی عزت کیا حفاظت کریں اس کی بھی آپ جان کے حفاظت کریں اور اس طریقے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو شریعت کے اندر اور دین اسلام کے اندر بنا ہو تو چار پانچ چیزیں ہیں جو اللہ ابو العالمین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں حکم دیا ہے. کہ اگر ہمارے پاس کوئی سی خبر پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ آرمین ہمیں اقدام تلاشی سے محفوظ رکھے اللہ ابرامین ہمیں ہر بات کرنے کی توفیق دے اللہ حرآن ہماری زبانوں کی حفاظ فرائے اللہ ربرحمن جھوٹ سے محفوظ رکھے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ تم کو روزگار تھا فرما جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی تا فرما جو لا اولاد ہیں اللہ حرآن تم کو نیک اور صالح اولاد آفرما جو بے نمازی اللہ تعالیٰ تم کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ افرا اللہ حران تمہارے دنوں کی صلاح فرما اللہ حرآن تمہیں حد پر قائم رکھ دن اسلام پر قائم رکھ اور جمہور فات ہو اللہ اسبان سے کل توحید اور رفاق کے بعد اللہ ربنامین ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنترین فردوس کے اندر ہم سب لوگوں کو جگہ نصیب فرمائے آمین بارک اللہ علیہ و لکفر قوانا دیم و نا فانی و یاکم بلات و ذکر الحکیم تعالی جواد کریم ملکم بر روف الرحیم